بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم مر محترم مسلمان باي وبهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اس کے عوام مسلمان ہے اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے یعنی ہندو علاحدہ قوم ہیں اور مسلمان علاحدہ قوم اگر جمہوری نظام کے موافق پاکستانیوں نے زندگی گزارنی تھی تو ہندوستان سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی ہندوستان کا نظام تو پاکستان کے ملغوب نظام سے کافی بہتر ہے جمہوریت گندگی ہے اسلام خوشبو ہے اور گندگی سے کبھی بھی خوشبو نہیں بنائی جا سکتی کتنے بے عقل ہیں وہ لوگ جو جمہوری طریقے سے اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مبارک خون اسلامی انقلاب کے لیے بہایا ہے خلفائے کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے صلف صالحین رحم اللہ کا بھی یہی وتیرا رہا ہے آج جہاد چور قسم کے لوگ بیدار ہونے والے مجاہدین کو نیند کی گولیاں دے کر سلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے الحمدللہ مجاہدین آگے کی طرف روا دوا ہیں پوری دنیا کی مخالفت ناپاک فوج و دشمنان اسلام کی سرکشی اور کم ظرفوں کی بے حسی اور بے وفائی کے باوجود پیش قدمی جاری ہے قبائل سے نکل کر تحریک کے جان نثاران غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فدائی جوانان کراچی پشاور اسلام آباد وغیرہ میں الحمد للہ جہادی کارروائیاں کر رہے ہیں میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی پاکستان کی ناپاک فوج نے جو ظلم پاکستانی عوام پر شروع کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ظالم فوج اور حکمران ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نوے ہزار فوج جو بنگلہ دیش میں ہندوستانی جنرل اروڑا سنگھ کے سامنے سرنڈر ہوئی وہ آج اپنے ملک کے عوام پر شیر بنی ہوئی ہے ہزاروں عوام کو قتل عام کر کے سوات میں کامیابی کا دعویٰ کرنے والی فوج کشمیر کا سودا کر رہی ہے ہندوؤں کے سامنے ناک رگڑ رہی ہے اور پاکستان کے اثاسی اور بنیادی مقصد کے ساتھ غداری کی مرتکب ہو رہی ہے اس جہاد کی برکت سے الحمد پاکستانی حکمرانوں اور فوج کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے انشاءاللہ اللہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا کیونکہ جس قوم کے جوانوں کے عزائم مضبوط ہوں انہیں کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی اللہ جل جلال کا ارشاد ہے اللہ فلاں غالب علوم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا یہ ظالم فوجیں ہمیں سخت جنگ کی دھمکیاں دے رہی ہیں کہ ہم تمہیں جہازوں ٹینکوں اور توپوں سے ماریں گے کوئی ان خبیصوں سے پوچھے تو صحیح آج امریکہ ان سے پہلے روس اور ان سے بھی پہلے انگریز جو ہمارے خلاف لڑتے رہے ہیں کیا وہ گلیل اور کلہاڑیوں سے لڑتے رہے ہیں جو آج یہ امریکی کتے ہمیں سخت جنگ سے رہے ہیں اللہ مجاہدین کو کامیاب فرمائے اور ان ظالموں غداروں کو ناکام فرمائے آمین ثم آمین مسلمان بھائیوں بہنوں ان مساجد کو دیکھیے ان مدارس کو دیکھیے اور کریم کے مقدس اوراق کو دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھیے یہاں کوئی مجاہد نہیں تھا لیکن ناپاک فوج وہ کام کر رہی ہے جو کشمیر میں ہندوستانی فوج نہیں کرتی عام لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والی فوج انشاءاللہ اللہ بہت ہی جلد ذلیل رسوا ہوگی اور اس جہاد کا نتیجہ اور فدائیوں کی قربانیوں کا نتیجہ شریعت یا شہادت کے سوا کچھ نہیں میرے مجاہد بھائیوں بہنوں ہمیں قربانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے آج اگر سوات میں ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں تو اسلام میں قربانیوں کی بہت بڑی قدر ہے جنگ بدر میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی لیکن جنگ احد میں مسلمانوں سے اللہ نے قربانیاں وصول کی پہلے لال مسجد کے بے کس اور بے بس بھائیوں اور بہنوں نے قربانیاں دی علماء طلباء نے قربانیاں دی جس کے نتیجے میں پاکستان میں جہادی تحریک کو جلا ملی اور تقویت ملی انشاء اللہ آج امیر بیت اللہ, رحمہ اللہ کی شہادت اور سوات میں ہمارے مجاہد بھائیوں کی قربانیوں سے اس جہاد کو مزید تقویت ملے گی انشاء ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہید بھائیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے غازی ساتھیوں کی نیتوں کو مزید مضبوط فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے ثابت قدم فرمائے بنا وہ استرافنا فی على القوم اقدامہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا منو اے ایمان والو ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہی سب بھی اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ثابت قدم فرمائے گا شریعت یا شہادت تک یہ جہاد جاری رہے گا پاکستان میں اسلامی انقلاب آنے تک اسلام آباد میں اسلام آباد ہونے تک انشاءاللہ اللہ ہماری تحریک جاری رہے گی اس کے بعد ہم ہندوستان واشنگٹن لندن نیو یارک اور ماسکو وغیرہ میں جہادی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے عزائم الحمد بلند ہیں ہو سکتا ہے کہ منافقین ہماری ان باتوں پر ہنسے جس طرح غزوہ خندق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے لیکن ہندوؤں کی اور انگریز کافروں کی لڑکیوں کو باندی بنانا اور ان کے جوانوں کو غلام بنانا جس طرح صحابہ کرام اور صلف صالحین محمد اللہ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا ان سے جزیہ وصول کیا اسلام کو غالب کیا یہ کام ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے اور مزید قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ تعالی اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین